شابلم غفلطم لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں جب ان کے غب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے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 کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر اللہ اکبر کبیرہ تو یہ مطلب پہلی تین آیتیں آپ نے سماعت فرمائی ان کا ترجمہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں یعنی حساب اعمال کا وقت روزے قیامت قریب آ گیا اور لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں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 عبرت حاصل نہیں کرتے نہ آنے والے وقت کے لیے کچھ وہ تیاری کرتے ہیں پھر تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں یعنی کھیلنے سے مراد ہے اللہ تعالی کی یاد سے وہ غافل ہیں اور فرمایا ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی یعنی اس کے اخفاء میں بہت مبالغہ کیا مگر اللہ نے ان کا راز خاش کر دیا اور بیان فرما دیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہتے ہیں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 کفار یہ مقولہ کہتے وقت جانتے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل میں جمے گی کی نہیں کیونکہ لوگ رات دن مع دیکھتے ہیں وہ کس طرح باور کر سکیں گے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں اس لیے انہوں نے مع کو جادو بتا دیا اور مطلب جو ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی بہرحال اس تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے موت یا قیامت آنے سے پہلے نیتیاں کرنے کی ترغیب کے لیے رب پاک نے ارشاد بھی فرما دیا اور ان کفار کا حال بھی بیان کر دیا جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض عاد کرتے تھے کفار کہتے تھے کیا کہ تم جانتے بوجھتے جادو کے پاس جا رہے ہو تو یہ کفار کا نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض تھا وہ کہتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے اسطقفر اللہ اور یہ ظاہر ہے ان کی جہالت پر مبنی اعتراض تھا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت پر قرآن کو پیش کیا تھا اور اس میں کوئی ملمہ کاری شعبتآبازی اور نظر بندی نہیں تھی عرب میں لوگ فصیح اور بلیغ تھے اور آقا علیہ السلاط وسلام نے ان کے سامنے یہ کلام پڑھا اور فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ آپ متواتر اور مسلسل ان کو اس جیسا کلام لانے کے لیے للکار کے رہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو باطل کرنے پر بہت ہری سے اور فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے مگر وہ اس کلام کی نظیر لانے پر حاضر ہوتے تو ضرور اس کی نظیر لے آتے لیکن جب وہ بے ہم مطالبوں کے باوجود ایسا کلام نہیں لا سکے تو واضح ہو گیا کہ یہ قرآن آپ کا معجزہ ہے اور آپ کے دعوی نبوت کا صدق ظاہر ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اور ان کا قرآن مجید کو جادو کہنا باطل ہے وہ صرف جان چھڑانے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن کو جادو کہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے نبی نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا بل قلو ادغام بل فراہ بل ہوا فلتی نا بیم کماسل ابلون بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں بلکہ ان کی گڑھی ہوئی چیز ہے بلکہ یہ شاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بیجے گئے تھے مَا آمانت قبل, قبل اہلون ان, ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے یہ تین آیتے ہیں ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا تو یعنی اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی خواہ کتنے ہی پردے اور راز میں رکھی گئی ہو ان کا راز بھی اس میں ظاہر فرما دیا اس کے بعد قرآن, نے قرآن سے انہیں سخت پریشانی و حیرانی لاحق تھی کہ اس کا کس طرح انکار کریں وہ ایسا بین معجزہ ہے جس نے تمام ملک کے مایا ناز ماہروں کو عاجز متحیر کر دیا ہے اور وہ اس کی دو چار آیتوں کی مثل کلام بنا کر نہیں لا سکے اس پریشانی میں انہوں نے قرآن کی نسبت مختلف قسم کی باتیں کہیں جن کا بیان ابھی آپ سنیں گے کہتے تھے بلکہ بولے پریشان خوابے ہیں یعنی ان کو نبی پاک علیہ السلام وحی الہی سمجھ گئے ہیں یعنی معذ اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو پریشان جو ہے وہ خوابیں آتی ہیں جن کو یہ وحی الہی سمجھ گئے ہیں تو کفار نے یہ کہہ کر سوچا کہ یہ بات چسپہ نہیں ہو سکے گی تو آپ اس کو چھوڑ کر کہنے لگے یعنی پہلے خود ہی یہ کہا پھر خود ہی کہنے لگے کہ ان کی گڑی چیز ہے یعنی یہ کہہ کر خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے اگر یہ کلام حضرت کا بنایا ہوا ہے تو انہیں اپنی مثل بشر بھی کہتے ہو تو تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے تو یہ خیال کر کے اس بات کو بھی چھوڑا کہ یہ گڑھی ہوئی چیز ہے پھر کہنے لگے بل ہوا شاعر بلکہ یہ شاعر ہیں اور یہ کلام شعر ہے اس طرح کی باتیں بناتے رہے کسی ایک بات پر کاخر قائم نہ رہے اور اہل باطل کا ذابوں کا یہی حال ہوتا ہے اب انہوں نے سمجھا کہ ان باتوں سے کوئی بات بھی چلنے والی نہیں نہ تو پریشان خادے کہنا صحیح نہ ہی یہ ان کی بنائی ہوئی چیز ہے اگر یہ بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا پاتے اور پھر نہ ہی یہ شاعر ہیں تو پھر کہنے لگے تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بیجے گئے تھے یعنی اس کے رد و جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما امانت قبلہ ہوں ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے معنی یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو نشانیاں آئیں تو وہ ان پر ایمان نہ لائے اور ان کی تقزیب کرنے لگے اور اس سبب سے ہلاک کر دیے گئے تو کیا یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے باوجود یہ کہ ان کی سرکشی ان سے بڑی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو کافروں نے آپس میں جو چپکے چپکے سرگوشی کی تھی اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سرگوشیوں سے بھی مطلع فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو یہ بتا دیا کہ اے کافروں تم آپس میں یہ گفتگو کرتے ہو یہ سرگوشیاں کرتے ہو یہ یہ تم آپس میں سازشیں کرتے ہو اور ہمیں جو ہے وہ یہ یہ مطلب ہمارے بارے میں مطلب بولتے ہو اللہ اکبر کبیرا تو اس قرآن نے ان کافروں کا جو ہے وہ راز ہر طرح سے جو ہے وہ فاش کر دیا اللہ اکبر تو اللہ تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کے راز والی باتوں سے بھی آگاہ فرما دیتا تو ان کے قول کھل جایا کرتے تھے چراچے اللہ تبارک و تعالی ہونے اپنے محبوب علیہ سلاط وسلام پر جو ہے وہ ہر طرح سے رحمت نازل فرمائی جو جو کافر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرتے میرا رب اس کا جواب ارشاد فرماتا اور یہ قرآن کو ذرا سا بھی غور سے پڑھنے والا ایک قاری ایک مسلمان اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ جب کبھی بھی کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام پر الزامات لگائے تو رب نے جواب دیا ہے اور جب کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو محبوب علیہ السلام نے جواب دیا ہے یہ محب اور محبیب محیب کی جو ہے وہ آپس میں محبت ہے اور یہ اللہ رسول کا آپس میں جو ہے یہ تعلق ہے اور اللہ کی باہر میں ظاہر ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ سلاط و السلام کا جو درجہ ہے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا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 وما لا يأكلون بما خالدين اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں هم هم الوعد ومن پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی۔ اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا کم کتابیں ہی ذکر افلا تا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نام وری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں یہ آیت نمبر سات سے آیت نمبر دس تک ہم نے تلاوت کی ہے ان آیات مقدسہ میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وہی کرتے یعنی یہ ان کے کلام سابق کا رد ہے کہ انبیاء کا صورت بشری میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے تو کافر جو کہتے تھے کہ یہ نبی پاک سلام تو ہماری طرح بشر ہیں یہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں تو میرا رب اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے سب بشری بھی بادے میں آئے ہیں تو رب نے ساتھ ہی یہ فرما دیا فسٹ الحری ان تم لاتا تو اے لوگوں لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو کیونکہ ناواقف کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کرے اور مرض جہل کا علاج مرض جہل کا یعنی جہالت کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عامل ہو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 اور یہ کہنا کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں محض بے جا ہے تمام انبیاء کا یہی حال تھا وہ سب کھاتے بھی, بھی تھے اور پیتے بھی تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا یعنی ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے اور انہیں نجات دینے کا اور ساتھ فرما دیا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا اللہ و اکبر یعنی ایمانداروں کو جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ دیا جو, اور جو انبیاء کی تصدیق کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کیا فرمایا بے شک ہم نے تمہاری طرف یعنی اے گروہ پریش ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نام وری ہے اگر تم اس پر عمل کرو یا یہ مانا ہے کہ وہ کتاب تمہاری زبان میں ہے یا یہ کہ اس میں تمہارے لئے نصیحت ہے یا یہ کہ اس میں تمہارے دین اور دنیاوی امور اور حوائد کا بیان ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو تو یہ ان آیات کا جو ہے وہ ترجمہ اور مختصر جو ہے وہ تفصیلی نکات جو کہ آپ نے مطلب سماعت فرمائے تو الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں اپنے رسولوں اپنے نبیوں کی شان جو بلند فرمائی ہے اور پھر اللہ تبارکہ وطالعہ نے ان کو جو درجے دیے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں اور رسولوں کی طرفداری فرما کر ان کو فار کو کس طرح ذلیل اور ان ذلتمی عذاب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے چنانچہ آج نمبر 11 سے پندرہ تک سمات پھر خدا بندی ہے کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ستمگار تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی فلما یعن تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بادنے لگے لر نہ بھاگو اور لوگ کے جاؤ لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی ہی اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو اور یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے فما زالت دل کام جعلناہم جا حسیدام تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجے ہوئے اللہ ہو اکبر ان آیات میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ستمگار گار تھیں یعنی کافر تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی تو جب انہوں نے یعنی ان ظالموں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے مفت سرین نے ذکر کیا ہے کہ سرزمین یمن میں ایک بستی ہے جس کا نام حصور ہے وہاں کے رہنے والے عرب تھے انہوں نے اپنے نبی کی تقزیب کی ان کو قتل کیا تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا اس نے انہیں قتل کیا گرفتار کیا اس کا یہ عمل جاری رہا تو یہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے تو ملائکہ نے ان سے بطری کے طنز کہا اور کیا کہا بتڑی کے تنس جو ہے وہ یہ ملائکہ نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ نہ باگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو یعنی تم پر کیا گزری تمہارے اموال کیا ہوئے تو تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم و مشاہدے سے جواب دے سکو بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے یعنی عذاب دیکھنے کے بعد ان بستی والوں نے گناہوں کا اقرار کیا نازم ہوئے اس لیے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے اللہ اکبر یعنی کھیت کی طرح کر دیا کاٹے ہوئے کھیت کی طرح تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے عذابات کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا کس طرح اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان کے لیے سخت عذاب ہے ارشاد فرمایا وما خلق نما ارد وما بئی نہما لا ابین اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ برائے خدنا ان گن اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا بل نق بالحق باقی فوزا ہوا ذاحق والا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو ان آیتوں میں دیکھیے تین آیتیں ہیں آیت نمبر سولہ سترہ اٹھارہ جو ہم نے علاوہ کی ترجمہ کنزلی مان بھی آپ نے سماپ فرمایا ارشاد یہ فرمایا گیا اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے یعنی مسلے زن و فرزند کے کہ جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ اور ہمارے لیے بیوی بی اور بیٹیاں بتاتے ہیں اگر یہ ہمارے حق میں ممکن ہوتا تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابتنا بنایا اللہ اکبر یعنی ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اس میں ہماری حکمتیں ہیں من جملہ ان کے یہ ہے کہ ہمارے بندے ان سے ہماری قدرتوں حکمت پر اس کی دلال کرے اور انہیں ہمارے اوساب و کمال کی معرفت ہو پھر فرمایا کہ اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے یعنی مثل زن و فرزند کے جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں اور ہمارے لیے بی, بی یعنی اللہ کے لیے بی, بی, اور بی اور بیٹیاں بتاتے ہیں اگر یہ اللہ کے حق میں ممکن ہوتا تو رب فرماتا ہے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا یعنی کیونکہ زن و فرزند والے زن و فرزند اپنے پاس رکھتے ہیں مگر اللہ اس سے پاک ہے اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ اہل باطل کے کذب کو بیانے حق سے مٹا دیتا ہے اور فرمایا والا کم الویز اور تمہاری خرابی ہے اے کفار نابکار تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو یہ نیشان الہی میں تم بناتے ہو کہ اللہ کے لیے بیوی اور بچہ ٹھہراتے ہو تو تمہاری یہ بڑی بدنصیبی ہے اور تمہاری جو ہے وہ بڑی مطلب جو ہے وہ یہ ظریفی ہے کہ اللہ تبارک وطلا جلالہ کے بارے میں تم ایسی تو ہی باتیں مشرکانہ باتیں کہتے ہو کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور اللہ کی بیٹی بھی ہے معاذ اللہ چنانچہ فرمایا گیا لَا ولا ہن واط و من ان یسادت اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں یو سب بشون رات دن اس کی پاکی ہی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے امت تخر علیم اردون رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں سستی نہیں کرتے کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں اللہ اکبر یہ تین آیات ہیں انیس بیس اکیس اس میں فرمایا اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی اس سے مراد ہے وہ سب کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے مملوک ہونے اور اولاد ہونے میں منافع ہے فرمایا گیا کہ اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اسی کے اور اس کے پاس والے یعنی اس کے مقربین جنہیں اس کے کرم سے اس کے حضور قرب و منزلت حاصل ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے یعنی ہر وقت اس کی تسبیح میں رہتے ہیں حضرت کا الاحبار نے فرمایا کہ ملائکہ کے لیے تسبیح ایسی ہے جیسے کہ بنی آدم کے لیے سانس لینا یعنی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے ملائکا کو نفس نہیں دیا شہوت نہیں دی ان کو یہ عواز نہیں ملے اس وجہ سے وہ اللہ کی عبادت اور احکامات میں جو ہے وہ سستی نہیں کرتے جس طرح انسان بلا تکلف دنیا میں سانس لیتا ہے اسی طرح وہ اللہ کے ہر حکم کی پیروی کر دیتے ہیں انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تو فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں یعنی جواہر عرضیہ سے مثل سونے چاندی پتھر وغیرہ ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے یعنی ایسا تو نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے تو پھر اس کو معبود ٹھہرانا اور الا فرار دینا کتنا کھلا باطل ہے علا وہی ہے جو ہر ممکن پر قادر ہو جو قادر نہیں وہ علا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ارشاد خدا بندی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ جلال نے جو ہے وہ ان کافروں کو جو ہے یہاں پر درس یہ دیا ہے کہ تم لوگ کیوں شرک کرتے ہو کیوں کفر کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی جل جلال جلالہ کے لیے ایسے کیوں مطلب جو ہے توہین ہی اور مشرقانہ نظریات اور عقائد جو ہے وہ رکھتے ہو چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر 22 اور تیئیس ہے ارشاد فرمایا گیا لو اللہ لوکان فتبحان رب الْعَرْشِ عَمَّا عم یسفون اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں ل یوس عَمَّا عم يَفْعَلُ علو و اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا سبحان اللہ ان آیات میں دونوں آیتوں میں فرمایا گیا ہے اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے یعنی آسمان و زمین میں اگر کوئی اور بھی خدا ہوتا اللہ کے سوا تو یہ تباہ ہو جاتے کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں جن کی خدائی کے بت پرس معتقد ہیں تو فساد عالم کا لزوم ظاہر ہے کیونکہ وہ جمادات ہیں تدبیر عالم پر اصلاً اصل قدرت یہ بت پتھر نہیں رکھتے اور اگر تعمیر کی جائے تو بھی لزوم فساد یقینی ہے کیونکہ اگر کوئی دو خدا فرض کرتا ہے تو دو حال سے خاری نہیں یا تو وہ دونوں متفق ہوں گے یا مختلف اگر شے واحد پر متفق ہوئے تو لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی مقدور ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو یہ محال ہے اور اگر مختلف ہوئے تو ایک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یا ان واقعہ ہوں گے اور ایک ہی وقت میں وہ موجود و معدوم دونوں ہو جائیں گی یا دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں اور شہ نہ موجود ہو نہ معدوم یا ایک کا ارادہ واقعہ ہو دوسرے کا نہ ہو یہ تمام صورت محال ہیں تو ثابت ہوا کہ فساد تو ہر تقدیر پر لازم ہے تو توحید کی یہ نہایت قوی برہان ہے اور اس کی تقریریں بہت وقت کے ساتھ آئمہ کلام کی کتابوں میں مذکور ہیں یہاں اختصارن اسی قدر اتفاق کیا دیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واحد ہونے کا بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو وہ ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو باقی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اللہ اکبر یعنی اس کے لیے اولاد شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالی ان چیزوں سے پاک ہے اللہ فرماتا ہے لا یوس الف الحم یوس الون اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے کیونکہ وہ مالکی حقیقی ہے جو چاہے کرے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ضلعت دے جسے چاہے سعادت دے جسے چاہے شکی کرے وہ سب کا حاکم ہے کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے تو اس سے نہیں پوچھا جاتا لیکن فرما دیا اور ان سب سے سوال ہوگا کیونکہ سب اس کے بندے ہیں مملوک ہیں سب پر اس کی اطاعت فرما برداری لازم ہے اس سے توحید کی ایک اور دلیل مستفاد ہوتی ہے جب سب مملوک ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد بطری کے استفام کو ارشاد فرمایا گیا اگلی مطلب آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر چوبیس اور پچیس ہیں امت خدو من نہیں علیحق قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَمَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ, من قَبْلِي بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِدُونَ کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ یہ قرآن میرے سات والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کیا تذکرہ بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ رو گردہ ہیں وما ارسلنا من من رسول الا لا الا أَنَا قبل اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وہی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجی کو پوجو یہ دو آیات ہیں آیت نمبر چوبیس اور پچیس فرمایا گیا کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشلقین سے تم اپنے اس باطل دعوے پر فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ یعنی حجت قائم کرو خواہ عقلی ہو یا نقلی مگر نہ کوئی دلیل عقلی لا سکتے ہو جیسا کہ براہین مذکورہ سے ظاہر ہو چکا اور نہ کوئی دلیل نقلی پیش کر سکتے ہو کیونکہ تمام کتب سماجیہ میں اللہ کی توحید کا بیان ہے اور سب میں شرک کا ابتال کیا گیا ہے فرمایا یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے یعنی ساتھ والوں سے مراد آپ کی امت ہے سرکار علیہ السلام کی قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو طاعت پر کیا ثواب ملے گا اور معصیت پر کیا عذاب کیا جائے گا تو فرمایا اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ یعنی پہلے انبیاء کی امتوں کا تذکرہ اور اس کا کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا تو فرمایا بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روح گرداں ہیں اور یعنی غور و تعمل نہیں کرتے نہیں سوچتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے تو اس بات پر غور نہیں کرتے اس بات میں وہ فکر نہیں کرتے تفکر نہیں کرتے سنا چیت نمبر چھبیس اور ستائیس وقال الزرحمان اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا پاکی ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے لا یس بالقونا بالقولی وہم بھی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کار بند ہوتے ہیں ان دو آیتوں میں ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا یعنی یہ آئے خزاں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تھا تو فرمایا صبح پاک ہے وہ یعنی اس کی ذات اس سے منزہ ہے کہ اس کے اولاد ہو یعنی اللہ تعالی اس سے پاک ہے فرمایا بل عباد مکرام بلکہ بندے ہیں عزت والے یعنی فرشتے اس کے بر گزیدہ اور مقرم بندے ہیں بیٹے نہیں ہیں اللہ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارہ کا مطالعہ کہ یہ مخلوق ہیں نوری مخلوق ہیں فرمایا گیا بعد میں اس سے سبقت نہیں بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر کار ہیں یعنی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالی کی جو بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما دے فرما برداری کرتے ہیں چنانچہ آیت نمبر اٹھائیس اور انسیس اور آج کے درس کی بھی یہ آخری دو آیات ارشاد خدا بندی ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَهُمْ خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ولا یش فون وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے ہم ایسے ہی ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو اللہ اکبر ان دو, ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی جل جلال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے اللہ تعالی جانتا ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے حضرت ابن عباس نے فرمایا یعنی جو توحید کا قائل ہو اس سے متعلق ہے اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں یعنی یہ کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے فرشتوں میں اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کرے تو رب فرماتا ہے تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستم گاروں کو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی جلا جلال جو ہے وہ کرم فرمائے ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی دلیل اپنی الوہیت کا بیان بھی فرمایا ان کافروں کے جو ہے وہ گندے نظریات اور عقائد بھی بیان فرما دیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اولاد کا جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کے ہاں اولاد ہے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بھی کہتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کبارکا وطا اعلیٰ جلّا جلالح صاحب اولاد ہے معاذ اللہ سما سم معاذ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے رب فرمایا ان کو فار کے ان گندے عقیدوں کا ان کے گندے نظریات کا ان کے گندے مطلب جو ہے وہ اقوال کا تو اللہ تعالیٰ نے درس دیا اپنی الوحیت کا درس دیا اپنی جو ہے وہ وحدانیت کا تاکہ اللہ کبارکا وطا اعلیٰ جلا جلالح کے ساتھ جو یہ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کا ود فرماتا ہے ان کا جواب دیتا ہے تاکہ اللہ کے جو حقیقی بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعلیٰ دلہ جلالہ کی ذات پر وحدانیت پر ویسا ہی ایمان لائیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درس دیا تو ہم نے اللہ کو بھی پہچانا بت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو الحمد آج سترویں سپارے کا آغاز ہوا ہے اور سورت الانبیاء کی پہلی انتیس آیتوں کی تفسیر آپ نے سماج فرمائی اللہ قبول فرمائے آمین وما علینا البلاک المبین انشاء اللہ تعالی آیت نمبر تیس سورت الانبیاء سے کل ہم پھر درس قرآن کا آغاز کریں گے ان شاء اللہ قبارکو تعالیٰ ابھی جو ہے وہ نات شریف پلے فرما دیں بلکہ تمام دعائی تمام بھائی جو ہے وہ دعا بھی فرمائیں ہمارے ایک بھائی ہیں روم میں جن کے دو بتیجے ہیں اور محمد احمد اور محمد حسن بہت بیمار ہیں یہ دونوں اور ہاسپٹل میں بھی ہیں تو پی ایم کیا ہے ایک بھائی نے مجھے آپ تمام بھائی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بھائی کے جو یہ دونوں بتیجے ہیں جو دونوں ہاسپٹل میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کی ہر بیماری اور جو ہے وہ جو بھی ان میں جو ہے وہ کمزوری ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامل شفا نصیب فرمائے آمین آمین آمین تو رضائے مدینہ تشریف لائیں نا شریف علیہ فرما دیں ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم ہینڈ ریز کریں تو پھر ہمیں مائک کیجئے گا تاکہ مزید درج بھی ہو اور سوالات کا جوابات کا سلسلہ بھی ہو سکے جزاکم اللہ خیرہ تشریف لائیں